رحسمت وسلم انیس الغرین الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وآصحابك يا مراد المشتاقین سوال یہ موصول ہوا ہے کہ رافضی لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باغِ صدق حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا جسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں غصب کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھ کو ستایا تو اس حدیث کی روشنی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا حال ہے یہ شیعہ حضرات بہت زیادہ مسئلہ جو ہے وہ اچھالتے ہیں اور نہ جانے بے پر کی اڑاتے ہیں اور جید صحابہ کرام جو ہیں وہ جو کہ اشرح مبشرہ بھی ہیں خلف راشدین میں سے بھی ہیں ان پر خصوصاً سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق ابی اللہ تعالی عنہما پر جو ہے وہ تبرہ کرتے ہیں اور غلط باتیں ان کے ساتھ منصوب کرتے ہیں تو میں انشاءاللہ تبارک کا وطالعہ آج اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا یاد رکھیے کہ بعض حصہ زمین جو کفار نے مغلوب ہو کر بغیر لڑائی کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا ان میں ایک فتق بھی تھا جس کی آمدنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال ازواج مطاہرات رضی اللہ عنہ پر صرف فرماتے تھے اور تمام بنی ہاشم کو بھی اس کی آمدنی سے کچھ مرحمت فرماتے تھے مہمان اور بادشاہوں کے سفیروں کی مہمان نوازی بھی اسی آمدنی سے ہوتی تھی اس سے غریبوں اور یتیبوں کی امداد بھی فرماتے تھے جہاد کے سامان تلوار اونٹ اور گھوڑے وغیرہ اس سے خریدے جاتے تھے اور اصحاب صفحہ کی حاجتیں بھی اس سے پوری فرماتے تھے ظاہر ہے کہ فدق اور اس قسم کی دوسری زمینوں کی آمدنی مذکورہ بالا تمام مصارف کے مقابلے میں بہت کم تھی کسی سبب سے بنی ہاشم کا جو وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا تھا وہ زیادہ نہیں تھا اور سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی اعلان جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ پیاری تھی مگر آپ ان کی بھی پوری کفالت نہیں فرماتے تھے جس سے ثابت ہوا کہ اس قسم کی زمینوں کی آمدنی مخصوص مدوں میں حضور صرف فرماتے تھے اللہ تعالی کا مال اسی کی راہ میں خرچ فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذاتی ملکیت نہیں قرار دیا تھا پھر جب سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری پردہ فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی صدق کی آمدنی کو انہی تمام مدوں میں خرچ کیا صدق کی آمدنی خلفۂ اربعہ کے زمانے تک اسی طرح صرف ہوتی رہی جانی صدیق اکبر حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی علیہ مجمعین سب نے فدق کی آمدنی کو انہی مدوں میں خرچ کیا جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے حضرت علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد باغ فضق حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے قبضے میں رہا پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اختیار میں رہا ان کے بعد حضرت علی ابن حسین اور حسن بن حسن ردی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ آیا ان کے بعد زید بن حسن بن علی برادر حسن بن حسن کے تصرف میں آیا ربی اللہ تعالی عنہم پھر مروان اور مروانیوں کے اختیار میں رہا یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبد العزیز ودی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو انہوں نے باغ فدق حضرت ردی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے قبضہ و تصرف میں دے دیا باغ فدق کی اس تاریخ سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ معاملہ کچھ بھی نہ تھا مگر لوگوں نے بلا وجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا اور ان کو برا بلا کہا معاذ اللہ سما معاذ اللہ اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کیا یاد رکھیے کہ یہ کہنا صحیح نہیں کہ باغ فدق حضور علیہ صلاۃ وسلام نے سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا تھا یہ رافضیوں کا اشترا ہے جس کا جواب دینا ہم پر لازم نہیں یعنی اہل سنت کی موتبر کتابوں سے فد کا دینا ثابت نہیں بلکہ ہماری کتابوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سیدہ کو فاغ شدک کا نہ دینا ثابت ہے جیسا کہ مشہور و معروف کتاب ابو دعود شریف کی حدیث ہے حدیث سماعت فرمائیے حضرت سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے بنی مروان کو جمع کیا ان سے فرمایا کہ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا جس کی آمدنی وہ اپنے اہل و ایال پر خرچ کرتے تھے اور بنی ہاشم کے بچوں کو پہنچاتے تھے اور اس سے مجرد مرد و عورت کا نکاح بھی کرتے تھے ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ فد انہی کے لیے مقرر کر دیں تو حضور علیہ السلام نے انکار کر دیا تو ایسے ہی آپ کی زندگی بر رہا یہاں تک کہ آپ نے پردہ فرمایا پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے فدق میں ویسا ہی کیا جیسا کہ حضور نے کیا تھا یہاں تک کہ وہ بھی رحلت فرما گئے پھر جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی ویسا ہی کیا جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا یہاں تک کہ وہ بھی انتقال فرما گئے پھر مروان نے اپنے دور میں فدق کو اپنی جاگیر میں لے لیا یہاں تک کہ وہ عمر بن عبدالعزیز کی جاگیر بنا پس میں نے دیکھا کہ جس چیز کو حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں دیا اس پر میرا حق کیسے ہو سکتا ہے لہذا میں آپ لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے فضق کو اسی دستور پر واپس کر دیا جس دستور پر کہ وہ پہلے تھا یعنی حضور علیہ السلام اور حضرت ابو بکر و عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں تو یہ نشک شریف میں بھی حدیث موجود ہے ابو دعود شریف جو کہ صحاستہ کی کتاب ہے اس میں بھی موجود ہے اس حدیث سے اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت سیدہ کو فاغ فدق کا نام دینا واضح طور پر ثابت ہے بلکہ شرح ابن الحدید جو کہ رافضیوں کی موتبر مذہبی کتاب نہج البلاغہ کی شرح ہے اس میں ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح طلب کیا تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ میرے نزدیک صادقہ کا امینہ ہے اگر حضور علیہ السلام نے آپ کے لیے فتح کی وصیت کی ہو یا وعدہ کیا ہو تو اسے میں تسلیم کرتا ہوں اور فتح آپ کے حوالے کر دیتا ہوں تو سیدہ نے فرمایا کہ فدق کے ہوا معاملے میں سرکار علیہ السلام نے میرے لیے کوئی وسیعت نہیں فرمائی ہے تو اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت سیدہ کو باغ فدق دینے کا جو افسانہ بنایا گیا ہے وہ صحیح نہیں اس لیے حضرت سیدہ خود فرما رہی ہیں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ فدق حضرت سیدہ کو دیا نہیں اور دینے کا وعدہ بھی نہیں فرمایا اور نہ وسیعت فرمائی تو پھر سیدہ صدیقی اکبر کے غصب کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہ وسیعت فرمائی تو پھر سیدہ صدیقی اکبر کے غصب کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اگر بال فرض یہ مان بھی لیا جائے کہ حضور اکرم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہرا کو فدق ہبا کر دیا تھا تو یہ مسئلہ رافضی و سنی دونوں کے یہاں متفقہ طور پر مسلم ہے کہ ہبا کی ہوئی چیز پر تا وقتی کے محبوب لہو یعنی جس کو ہبا کیا گیا ہے اس کا قبضہ و تصرف نہ ہو جائے وہ چیز محبوب لہو کی ملک نہیں ہو سکتی کہ جب تک اس کے قبضے میں نہ چلی جائے اور فقط بالاتفاق حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں کبھی بھی سیدہ فاطمہ ہوتا کے قبضے میں نہیں آیا بلکہ حضور ہی کے اختیار میں رہا اور وہی اس میں مالکانہ تصرف فرماتے رہے یہ متفقہ مسئلہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں اچھا اب ایک اور پہلو پر بھی میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اگر یہ کہا جائے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں حضرت سیدہ کو فضق نہیں دیا تھا ہم نے یہ تسلیم کر لیا لیکن جب وہ حضور کی صاحبزادی تھیں تو فدق حضرت سیدہ کو وراثت میں ضرور ملنا چاہیے تھا کہ ہر شخص اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہو اور حضرت سیدہ حضور کی وارث نہ ہو یہ کہاں کا انصاف ہے تو اگر یہ وسوسہ کسی کے ذہن میں آئے تو اس صوبے کا جواب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہاد درجے کے فیاد اور سخی ہیں جو کچھ آتا تھا سب غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم فرما دیتے تھے کچھ اپنے پاس باقی نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ حضور علیہ السلام ایک بار نماز اثر پڑھ کر فوراً اٹھے اور نہایت تیزی کے ساتھ گھر تشریف لے گئے پھر علل فور واپس آ گئے لوگوں کو تعجب ہوا تو فرمایا مجھے خیال آیا کہ سونے کی ایک چیز گھر میں پڑی رہ گئی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ رات ہو جائے اور وہ گھر میں پڑی رہ جائے اس لیے میں اسے خیرات کرنے کے لیے آیا ہوں یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے اور مشکات میں بھی موجود ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ آخری بیماری میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں چھ سات اشرفیاں تھیں حضور نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ فلانحا کو حکم فرمایا کہ اسے خیرات کر دیں مگر وہ مشغولیت کے سبب خیرات نہ کر سکیں تو رحمت قلم علیہ اللہ وسلم نے ان اشرفیوں کو منگا کر خیرات کر دیا اور یہ فرمایا اللہ کا نبی خدا کا آلات اس حال میں ملے کہ اشرفیاں اس کے قبضے میں ہوں تو یہ مقام نبوت کے منافی ہے یہ اشیاۃما جلد دوم میں بھی حدیث موجود ہے تو جب نبی کریم علیہ کلام کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنی ذاتی ملکیت میں کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں تو ایسی صورت میں وراثت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے کہ وراثت اس چیز میں جاری ہوتی ہے جو مورث کی ملکیت ہو اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی مال چھوڑا ہی نہیں اور ازواج مطالرات جو اپنے حجروں کی مالک ہوئی تو وہ بطور میراث ان کو نہیں ملے تھے بلکہ حضور نے اپنی ظاہری حیات میں ایک ایک ہجرا بنوا کر ان کو ہبا کر دیا تھا اور اسی زمانے میں ان لوگوں نے اپنے اپنے حجروں پر قبضہ بھی کر لیا تھا اور ہبا جب قبضے کے ساتھ ہو تو ملکیت ثابت ہو جاتی ہے جیسا کہ رحمت کونین نے صل... رحمت کون صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے لیے بھی گھر بنوا کر ان کے قبضے میں دے دیا تھا جو ان کی ملکیت تھا اور پھر فدق مال فیح سے تھا اسی لیے محدثین کرام فدق کی حدیث کو باب الف میں لائے ہیں اور فہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتا اس کے اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے اور جو فہ دلایا اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے وہ اللہ اور رسول کی ہے اور رشتے داروں اور رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے یہ اٹھائیسویں اس بارے میں یہ قرآن کی عائد ہے جس کا مغوح میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اور میرک شرح مشکات جلد روم پر یہ موجود ہے کہ فے کا حکم یہ ہے کہ وہ عام مسلمانوں کے لیے ہے اور شیخ عبدالحق الحق محدی سے دل بھی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ خائے کا حکم یہ ہے کہ وہ عام مسلمانوں کے لیے ہے اس میں خمس و تقسیم اور اسی کی جو ہے مطلب جو ملکیت ہے وہ سرکار کے لیے ہے تو معلوم ہوا مال خائے وقت ہوتا ہے کسی کی ملکیت نہیں ہوتا اس لیے سرکار علیہ السلام فد کی آمدنی کو قرآن کی تفریح کے مطابق اپنی ذات پر ازبار مظاہرات پر بنی ہاشم پر غریبوں پر مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ فرما دیتے تھے جو اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ فضل کسی کی ملکیت نہیں تھا بلکہ وقف تھا اور مال وقف میں میراث جاری ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ بات یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ انبیاء کرام کسی کو مال کا وارث تو بناتے ہی نہیں ہے یہ وراثت آئی کہاں تھے امبیائی کرام کسی کو اپنے مال کا وراثت وارث بناتے ہی نہیں اگر فدق کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت مان بھی لیا جائے پھر بھی اس میں وراثت نہیں جاری ہوگی بلکہ وہ صدقہ ہے جیسا کہ بخاری و مسلم نے حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مطلب روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہے اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد ازواج مطالرات نے چاہا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال سے اپنا حصہ تقسیم کروائیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ ہم کسی کو اپنے مال کا بارش نہیں بناتے جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہے یہ مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ازواج مطاہرات کو یہ حدیث شریف سنائی تو انہوں نے میرات طلب کرنے کا ارادہ ختم کر دیا اور حضرت عمر بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت جویدیا گوجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے انہوں نے یہ فرمایا کہ سرکار نے وشال کے وقت درہم و دینار اور غلام و باندھی کچھ نہیں چھوڑا مگر ایک سفید خچر اپنا ہتھیار اور کچھ زمین جس کو حضور نے صدقہ کر دیا تھا یہ بخاری اور مشکا دونوں میں روایت موجود ہے اور بخاری اور مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے وارث ایک دینار بھی تقسیم نہیں کریں گے میں جو کچھ چھوڑ جاؤں میری ازواج کے مصارف اور عاملوں کا خرچ نکالنے کے بعد جو بچے وہ صدقہ ہے اور بخاری حضرت مالک بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اس صحابہ جن میں حضرت عباس حضرت عثمان حضرت علی حضرت عبد الرحمان ابن اوس حضرت زبیر بن العوام اور فاعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین موجود تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو قسم دے کر فرمایا کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کسی کو بارش نہیں بناتے تو سب نے اقرار کیا کہ ہاں حضور نے ایسا فرمایا ہے اور حدیث کے اصل الفاظ آپ سماعت لوائیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو خدا کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم کسی کو بارش نہیں بناتے ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہے تو ان لوگوں نے کہا بے شک حضور نے ایسا فرمایا ہے پھر وہ حضرت علی المرتضی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میں آپ دونوں کو خدا کی قسم دیتا ہوں کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضور نے ایسا فرمایا ہے تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہاں حضور نے ایسا فرمایا ہے یہ حدیث بخاری کی جلد نمبر دو میں ہے اور مسلم کی بھی جلد نمبر دو میں ہے ان احادیث کریمہ کے صحیح ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا اور حضور علیہ السلام کا ترکہ خیبر اور فضق وغیرہ ان کے قبضے میں ہوا پھر ان کے بعد حسنین کریمین وغیرہ کے اختیار میں رہا مگر ان میں سے کسی نے ازواج مطاہرات حضرت عباس اور ان کی اولاد کو باغ فضق وغیرہ سے حصہ نہیں دیا لہذا ماننا پڑے گا کہ نبی کے ترقے میں وراثت جاری نہیں ہوتی ورنہ یہ تمام بزرگوار جو رافضیوں کے نزدیک معصوم اور اہل سنت کے نزدیک محفوظ ہیں حضرت عباس اور ازواج مطاہرات کی حق تلفی جائز نہ رکھتے ان تمام شواہد سے خوب واضح ہو گیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ترکے میں وراثت جو ہے وہ جاری نہیں ہوتی اس لیے حضرت کے اکبر نے حضرت سیدہ کو باغ فدق نہیں دیا نہ کہ بغض و عداوت کے سبب ہے اس لیے کہ اگر حضرت سیدہ سے ان کو دشمنی ہوتی تو ازواج مطاہرات کو حضور علیہ السلام کے ترکے سے حصہ پہنچتا تو ان سے اور ان کے باپ بائی وغیرہ متعلقین سے کیا عداوت تھی کہ ان سب کو محروم المعیراس کر دیا جبکہ حضرت حضرت عائشہ ان کی صاحبزادی بھی ازواج مطالرات میں سے تھی بلکہ حضرت عباس حضور کے چچا اور حضرت ابو بکر کے ابتدائی خلافت سے مشیر و رفیق تھے جن کو تقریباً نصف ترکہ ملتا وہ کس دشمنی کے سبب وراثت سے محروم ہوئے لہذا ماننا پڑے گا کہ حضرت صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد رسول کے سبب حضرت سیدہ کو فضق نہ دیا کہ حدیث پر عمل کرنا ان پر لازم تھا اس لیے کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت سیدہ کو خوش کرنے کے لیے انہیں حدیث کو پسے پشت ڈال دینا چاہیے تھا اور ارشاد رسول پر انہیں عمل نہیں کرنا چاہیے تھا اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث رسول پر عمل کیا تو ان پر الزام کیا ہے جبکہ یہ روایت کہ حضرات انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بتاتے رافضیوں کی موتبر کتابوں سے بھی ثابت ہے جیسا, جیسا کہ اصول کافی باب علم والمتعلم میں ہے کہ ابو عبداللہ حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء دین انبیاء کرام کے وارث ہیں اس لیے امبیائی کرام کسی شخص کو درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے تو جس شخص نے علم دین حاصل کیا اس نے بہت کچھ حاصل کیا اور اسی کتاب اصول کافی کے بعد صفت العلم میں ہے کہ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ علمائے کرام امبیائی ابوام کے وارث ہیں اور یہ اس لیے کہ حضرت امبیائی کرام نے کسی کو درہم و دینار کا وارث نہیں بنایا انہوں نے تو صرف اپنی باتوں کا وارث بنایا تو جس شخص نے ان کی باتوں کو حاصل کیا اس نے بہت کچھ حاصل کیا اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہو جو رافدیوں کے نزدیک معذوم ہیں اور ہم اہل سنت کے نزدیک محفوظ ہیں ان کی روایتوں سے بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت انبیاء کرام رام علیہم السلات وسلام کی نیراض صرف علم شریعت ہی ہے وہ درہم و دینار اور مال و اسباب کا کسی اور جب یہ بات رافضیوں کی روایات سے بھی ثابت ہے تو پھر سید الانبیاء علیہ السلاۃ وسلام کی میراث تقسیم نہ کرنے کے سبب حضرت ابو بکر صدیق پر باق کے غصب کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن و حدیث میں جہاں بھی انبیاء کرام کی وراثت کا ذکر ہے اس سے علم شریعت و نبوت مراد ہے درہم اور دینار مراد نہیں ہے اور بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے میں میراث نہ جاری ہوتی تو سیدنا نبو بکر و حضرت علی کو حضور کی تلوار ذرہ اور دلزل وغیرہ کیوں دیتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی کو حضور علیہ السلام کی تلوار وغیرہ کا دینا ہی اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ حضور کے ترکے میں میراث نہیں اس لیے کہ حضرت علی حضور کے وارث نہ تھے اگر حضور کے ترکے کے وارث ہوتے تو صرف فاطمہ زہرا ازواج مطاہرات اور حضرت عباس ہوتے نہ کہ حضرت علی مگر چونکہ حضور علیہ السلام کا مال وسال کے بعد عام مسلمین کے لیے وقت کا حکم رکھتا ہے اس لیے حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ کا نے ان چیزوں کے لیے حضرت علی کو زیادہ لائق سمجھا تو ان کے لیے مخصوص کر دیا اور بعض چیزیں حضرت زبیر بن العوام اور محمد بن مسلمہ انصاری کو بھی دیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرکے میں میراث نہیں اب میں ایک اور پہلو کی طرف بھی آپ کی جو ہے وہ توجہ جو ہے وہ دلانا چاہتا ہوں اور یہ بڑا اہم مطلب پہلو ہے کہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ بے شک جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے حضور کو ستایا اور جس نے فاطمہ کو ایزا دی اس نے حضور کو ایزا دی اس مضمون کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو جو شخص اس کو غضب میں لایا مجھ کو غضب میں لایا اور ایک روایت میں ہے مجھ کو اضطراب میں ڈالتی ہے جو چیز فاطمہ کو اضطراب میں ڈالتی ہے اور مجھ کو تکلیف دیتی ہے جو چیز اس کو تکلیف دیتی ہے یہ بخاری مسلم اشکاس وغیرہ میں حدیث موجود ہے یہ حدیث شریف حق ہے جس سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا لیکن یہ سمجھنا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ کو ستایا یہ غلط ہے ستانے کا مفہوم کیا ہے جب حضرت سیدہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فضا کا مطالبہ کیا تو انہوں نے وہ حدیث سنائی کہ جس کی تصدیق بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جہاں تک کہ حضرت علی بھی کرتے ہیں تو حضرت سیدہ خاموش ہو گئی کیا حدیث سنانا اس پر عمل کرنا سیدہ فاطمہ کو ستانا ہے کون مسلمان یہ کہہ سکتا ہے یہ ستایا گیا اور جب عام مسلمانوں کو حدیث رسول پر عمل کرنے سے تکلیف نہیں پہنچ سکتی تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی لخت جگر اور نور نظر ہیں ان کو حضور کی حدیث پر عمل کرنے سے کیسے تکلیف پہنچ سکتی ہے اور اگر یہ بات مان لی جائے کہ حضرت سیدہ کو حدیث رسول پر عمل کرنے کے سبب تکلیف پہنچی جیسا کہ بعض لوگوں کو خیال ہے تو خود حضرت سیدہ پر الزام آتا ہے کہ ان کو حدیث رسول تکلیف پہنچی اور یہ سیدہ کی ذات سے ناممکن ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہاں بخاری کی بعض روایات میں حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال و جواب کو نقل کرنے کے بعد حدیث کے رابی نے اپنے خیال کو اس طرح ظاہر کیا ہے کہ پس حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی انہوں نے حضرت ابو بکر کو چھوڑے رکھا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی اور حضرت فاطمہ حضور علیہ السلام کے بعد چھ ماہ باحیات نہیں یہاں یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ یہ الفاظ حضرت سیدہ کی زبان سے نہیں نکلے ہیں بلکہ یہ حدیث کے راوی کا اپنا ذاتی خیال ہے جس کو انہوں نے اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے یعنی حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ کی شکایت کسی روایت میں حضرت سیدہ کی زبان سے ثابت نہیں ہے نہ کوئی حدیث کا راوی یہ کہتا ہے کہ ہم نے ابو بکر کی شکایت جناب سیدہ سے جو ہے وہ سنی ہے ایسا کسی نے بھی نہیں کہا اور چونکہ ناراضگی دل کا فیل ہے اس لیے جب تک اس کو زبان سے ظاہر نہ کیا جائے جب تک اس کو زبان سے ظاہر نہ کیا جائے دوسرے شخص کو اس کی خبر نہیں ہو سکتی البتہ آثار و کرائن سے دوسرے لوگ قیاس کر سکتے ہیں مگر ایسے قیاس میں غلطی ہو جانے کا بہت امکان ہوتا ہے بہت امکان ہوتا ہے جیسا کہ ایک بار بہت سے صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خلوت نشینی سے یہ نتیجہ نکالا کہ حضور علیہ السلام نے ازواج مطالعات کو طلاق دے دی ہے مگر جب حضرت فاروق اعظم نے سرکار علیہ السلام سے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ طلاق نہیں دی اسی طرح فضر کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت سیدہ کی خاموشی اور ترک کلام سے راوی نے یہ سمجھ لیا کہ حضرت سیدہ ناراض ہیں حالانکہ یہ بات نہیں کہ ناراضگی ہی تڑک کلام کا سبب ہو بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے والد گرامی کی حدیث سن کر وہ مطمئن ہو گئی اس لیے پھر کبھی انہوں نے حضرت ابو بکر سے فتح کے معاملے میں گفتگو نہیں کی اور حضرت سیدہ کے ناراض نہ ہونے کی ایک واضح دلیل یہ بھی ہے ایک واضح دلیل جو ہے وہ یہ بھی ہے جو کہ میں ابھی ارض کرتا ہوں ایک واضح دلیم یہ بھی ہے کہ وہ برابر سیدنا صلی اللہ تعالی عنہ سے گھر کے سارے اخراجات لیتی تھیں اور ان کی بیوی بی اسما بنت سے حضرت سیدہ کی تیمارداری کرتی تھیں اگر واقعی حضرت سیدہ ناراض ہوتی تو ان کی اور ان کی بیوی بی کی خدمات وہ ہرگز قبول نہ فرماتی وہ ہرگز قبول جو ہے وہ نہ فرماتی اور پھر حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا جو شخص اپنے قول یا فیل سے کسدن فاطمہ کو غضب میں لائے اس کے لیے وعید ہے اس لیے اقضاب کے معنی یہی ہے اور پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی حضور علی... کبھی حضرت فاطمہ کو غضب میں لاتے اور ایزا پہنچانے کا قصد ہرگز نہیں کیا بلکہ وہ بارہا مقام ازر میں فرماتے رہے تو یہی کہتے رہے قسم ہے خدا کی اے رسول اللہ کی صاحب زادی مجھے اپنی کرابت سے خرط علیہ وسلم کی کرابت کے ساتھ سلا رحمی زیادہ محبوب ہے اور اگر حضرت سیدہ کا غضب میں ہونا جو ہے وہ بت قدر بشریت مان بھی لیا جائے تو یہ ان کا اپنا فیل ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی الزام نہیں اس لیے اقضاب یعنی کسن غذب میں لانے پر وعید ہے نہ کہ غذب پر ہاں اگر اس لفظ کے ساتھ وعید ہوتی یعنی جس پر فاطمہ حصے ہوں گی تو اس پر میں غصہ گا تو اس صورت میں البتہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہوں پر الزام ہوتا مگر اس طرح کے الزام سے پھر حضرت علی بھی نہیں بچ سکتے تھے اس لیے کہ حضرت سیدہ بارہ ان پر بھی غصہ ہوئی ہیں جیسا کہ رابذیوں کے موت پر کتاب جلا پر ہے تو ایک بار حضرت سیدہ زہرا مولا علی سے ناراض ہوئی تو حسن حسین اور ام کلسوم کو لے کر اپنے میکے چلی گئی بلکہ بعض مرتبہ اس قدر غصے ہوتی تھی کہ حضرت علی کو سخت و سست بھی کہہ دیا کرتی تھی جیسا کہ راسدی مذہب کی مشہور کتاب پر ہے کہ حضرت سیدنا ایک بار حضرت علی سے ناراض ہو کر یہ جملہ بھی کہہ دیا کہ حمل کے بچے کی طرح ماں کے پیٹ میں چھپ گئے اور نامرادوں کی طرح گھر میں بیٹھ رہے خلاصہ یہ کہ رافضی اور سنی دونوں کی موتبر کتابوں میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جس سے حضرت سیدہ کا حضرت علی پر جو ہے وہ ناراض ہونا ثابت ہوتا ہے لیکن اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ ان کی ناراضگی حضرت سیدنا علی المرتضار رضی اللہ تعالی فلائن سے وقتی اور آپ اور راضی ہو جاتی تھیں پھر ان کے بعد جو ہے وہ آپ راضی ہو جاتی تھیں تو ہم کہتے ہیں اول تو حضرت کی اکبر پر حضرت سیدہ کی زبان سے ناراض ہونا ہی ثابت نہیں اور اگر حدیث کے رابی کے خیال کو سے ناراضگی بھی عارضی اور وقتی تھی جیسا کہ رافضی اور سنی دونوں کی روایتوں سے ثابت ہے تو مطالبہ فطر کے بعد سیدہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولنا چھوڑ دیا تو آپ نے حضرت علی کو اپنا سفارشی بنایا یہاں تک کہ حضرت زہرا آپ سے راضی ہو گئیں جیسا کہ سنیوں کی کتاب مدارج نبوبہ کتاب الوفا بے حقی اور شروع مشکات میں روایات موجود ہیں بلکہ محدث کبیر حضرت شیخ عبدالحق الحق سے دن بھی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت صدی کے اکبر مطالبہ فضح کے بعد سیدہ کے گھر گئے اور دھوپ میں ان کے دروازے پر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ حضرت فاطمہ ان سے راضی ہو گئی یہ اشیات الماعت جلد سے سوم سوا نمبر چار سو پر ہے اور اسی طرح اور بھی میرے پاس دلائل موجود ہیں جو کہ باغ فضر کے معاملے پر میں بیان کر سکتا ہوں اور حضرت سجی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدوں کو اپنی پوری جائیداد بھی پیش کی تھی یہ بھی میں روایات سے ثابت کر سکتا ہوں لیکن اسی بات پر اکتفا کروں گا اللہ تبارک و وطالعہ ہم سب کو جو ہے وہ اپنے نظریات اور عقائد کو درست رکھنے کی توفیق را فرمائے اور میں امید کروں گا انشاءاللہ کہ باغ فضر کے موضوع پر جو میں نے چند باتیں کی ہیں انشاءاللہ تعالی اگر کوئی توجہ سے اس کو سنے گا تو ضرور بالضرور اس کا ایمان تازہ ہوگا اور صحابہ کی آپس میں محبت کو کوئی دنیا کا شخص ہے وہ ان کو نفرت کے طور پر پیش کبھی بھی نہیں کر سکتا یہ وہ لیاں تھیں جن کی تربیت نبی کریم علیہ السلام نے ڈائریکٹ فرمائی ہے الحمدللہ اللہ تبارک تعالی جلا جلال ہم سب پر کرم فرمائے صحابہ سے محبت اہل بہت اتہار سے محبت کی توفیقہ فرمائے آمین سم آمائے